ہرشتان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیر سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ آ ہمیشہ والے